سورہ ص کا آغاز ہے سور سود قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 یعنی 38 ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے اس میں 88 ایٹ آیتیں ہیں 88 اور پانچ رکو ہیں اس سورہ مبارکہ کا سعود نام اس مناسبت سے ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں حروف مقطعات میں سے یہ حرف ہے اس سے کیا مراد ہے اللہ جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانے اسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا صاد و ذی الذکر عزت والی قرآن کی قسم یہ قرآن وہ پیارا کلام ہے جو اس سے وابستہ ہو جائے رب العالمین اسے دونوں جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے اس عزت والے قرآن کی قسم بلین کفرو حقیقت حال یہ ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزتن وہ تکبر میں پڑے ہیں وہ اور ضد میں پڑے ہیں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جھکتے نہیں ایک ان میں غرور و تکبر ہے دوسری بات ہے زد آج بھی اگر کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی بنیادی دو ہی وجہ ہیں تکبر و غرور اور زد کم آہ لکنا من قبل من قرن ان سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیاں ہلاک کر دیں فنا دو بس ان لوگوں نے پکارا ایک دوسرے کو مدد کے لیے وہ اللہ تاخین اور وہ وقت مدد کا وقت نہیں تھا وہ وقت نجات پانے کا وقت نہ تھا اسی طرح جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا مگر اب وہ وقت اللہ کی یاد کا نہ تھا یعنی اب توبہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبول نہ ہوئی وہ ان کافروں نے تعجب کیا ان انجا مندروم کہ ان کافروں کے پاس ان ہی میں سے ایک در سنانے والے نبی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدل اور کافروں نے کہا ساحر کذاب یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ساحر کے مانا ہے جادوگر کذاب بہت بڑا جھوٹا ان کافروں نے کہا یہ ساحر ہے اور قذاب ہے نعوذ باللہ نوزب اللہ اجالی حتا الحدہ کیا یہ تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دیتا ہے یعنی یہ نبی یہ کہتے ہیں کہ سارے خدا نہیں ہیں صرف ایک ہی خدا ہے اندا لشی ان اوجاب بے شک یہ بات تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اتنی بڑی کائنات کو یہ خدا کیسے چلا سکتا ہے نعوذ باللہ نود بلّہ ون تو ان میں سے جو سردار تھے انہوں نے باتیں نہ سنی اور وہ چل دیے ان تولاق وہ چلنے لگے انمشو اور شور مچا کر کہنے لگے اے لوگوں بھاگو یہاں سے ان کی باتیں نہ سنو وس برو علی کم اپنے جھوٹے خداؤں پر ہی صبر کرو انہی پر قائم و دائم رہو ان نہاد لش یوراد بے شک ضرور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس میں ان کا کوئی مطلب ہے یہ ان باتوں کے ذریعے پورے عرب کی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملکوں پر اور ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیشہ سے دشمنان اسلام کی عادت رہی کہ وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے رہے اور پروپیگنڈا کر کے حقیقت تک پہنچنے سے لوگوں کو روکا جیسے جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اصل ان کا مقصد عورتوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے انہیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے جب معاشرے میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے اور کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کو تیار نہ ہو اور عورتیں یورپ کے اندر گل فرینڈ بن کر رہیں تو پھر وہ عورت درد بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور جب چالیس سال سے اس کی عمر اوپر جاتی ہے تو پھر کہیں کی نہیں رہتی نہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں نہ اس کی اولاد ہوتی ہے نہ اس کا شوہر ہوتا ہے نہ اس کا بھائی ہوتا ہے یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا لیکن مرد حضرات حقوق نسواں کا شور مچاتے ہیں جی ہم عورتوں کے حقوق کے علمدار ہیں اصل میں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ عورتوں کے دشمن ہیں یہ عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنے کے لیے بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اگر ساری عورتیں باحیاں ہوں اور برقعے کے اندر ہوں تو جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنا چاہتے ہیں اور جن کے ذہن گندے ہیں کہاں جائیں تو اس لیے یہ ایسا شوشت چھوڑتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یا سیاستان الیکشن کے لیے شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ انہیں غریبوں سے ہمدردی نہیں ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے ہمدردی ہے تو اسی طرح آج یورپ کی خواتین نے اس بات کو جان لیا کہ بے حیائی پھیلانے والے اور بے حیائی کے نام پر یہ کہنے والے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے جان لیا کہ یہ تو ہمیں غلام بنانے کے لیے اور در بدر کی ٹھوکرے کھلانے کے لیے اور اپنی حوث پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو آج اسی لیے یورپ میں امریکہ میں مغرب میں سب سے زیادہ خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہماری وہ خواتین جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مثال بن رہی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ان خواتین سے زیادہ پردہ کرتی ہیں اور وہ یہ بات اعلانیہ کہتی ہیں کہ الحمد اسلام نے جو خواتین کو چادر کا تحفظ دیا ہے جو پردے کا تحفظ دیا ہے اس سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے جس معاشرے کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ خبردار کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا جس معاشرے میں کسی عورت کو دیکھنا ہی بہت برا سمجھا جائے جسے یہ کہا جائے کہ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹا لو اور اسے اپنی بہن سمجھنا اسے اپنی ماں سمجھنا اس کے بارے میں ذہن میں کوئی خیال مت لانا تو اس معاشرے میں خواتین کس قدر اطمینان کے ساتھ وہ گھروں سے باہر نکلیں گی آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ صرف غلط باتوں پر اچھا لیبل لگا کر لوگوں کو بہکانا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنا ہے صرف وہ مثال یاد رکھیں کہ ہر الیکشن میں لڑنے والا امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں غریب کا ہمدرد ہوں میں غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں غریب بچارے اس کے لیے جان دیتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور پھر جب وہ پہنچ جاتا ہے اسمبلی میں تو پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لگ جاتا ہے سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں ماں سمی بھی آخرا ان کافروں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں تو پچھلی امتوں میں بھی نہیں سنی عیسائی بھی ایک خدا نہیں مانتے وہ تین خدا مانتے ہیں یہودی بھی دو خدا مانتے ہیں اور یہ کیسے نبی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے انہادا اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف اور صرف اختلاقن یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے نوز مزال ضلع علیہ ذکر کیا ان پر قرآن نازل کیا گیا ذکر قرآن نصیحت مم بئینا ہمارے درمیان کسی بڑے سردار پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا ان پر کیوں نازل ہوا بل ہوں فی شک کم ذکری نہیں بلکہ یہ کافر میری یاد میں اور میرے ذکر میں شک کرتے ہیں میرے اس کلام میں شک کرتے ہیں بل یو قو آداب بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا ہی نہیں ہے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ میری گرفت کیسی سخت ہے رحمت ربی کن آزیز کیا ان کے پاس رب العالمین کی رحمت کے خزانے ہیں یہ اس کے خزانچی ہیں کہ جس کو یہ دینا چاہیں اسی کو اللہ کی رحمت ملے اللہ کی مرضی ہے مشیت ہے اس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا رسول بنایا انہیں مقام و مرتبہ دیا وہ جسے جو دینا چاہے وہ عطا فرمائے رب کا آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں وہ رب جو عزیز ہے غالب ہے الوہاب سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے ام سماواتی وردی کیا ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وما ماں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کے بھی کیا وہ مالک ہیں ہرگز نہیں وہ ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں رکھتے فل یر تقوف السبا بھی چاہیے کہ وہ مقابلے کے لیے آسمان میں چڑھ جائیں اگر انہیں اللہ کا فرمان اور کلام پسند نہیں تو مقابلہ کر کے دکھائیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ما دنالکا ماہ زوم من الحضاں یہ کافروں کا لشکر یہ انہی لشکروں میں سے ہے جو ان قریب شکست کھا جائیں گے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اس وقت کافروں کا غلبہ تھا مسلمان مظلوم تھے ایسے عالم میں قرآن نے فرمایا کافر ان قریب شکست کھا جائیں گے ماہ زوم میدان جنگ سے بھاگنے والے ہو جائیں گے اور وہی ہوا کہ پھر بدر کی اور بعد کی جنگوں میں کافروں کا روب و دبدبا ختم ہوا اور وہ زلیل و رسوا ہو گئے کر زبر قوم ہوں قوم نو آدن ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا وہ اور قوم آد نے جھٹلایا وہ پھر آؤن زل اور اس فرون نے جھٹلایا جو بہت سرکش تھا ذل اوتاد کے مانا ہے کیلوں والا یہ کیلوں کے ذریعے بڑے بڑے کیل کے ذریعے لوگوں کو سزا دیتا اور ان کے جسم درخت کے اندر گاڑ دیتا یہ بڑے بڑے متکبرین اپنے انجام کو پہنچے وہ سمود اور قوم سمود وہ قومولوتین اور قوم وہ کا اور اسحاب کا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان سب نے نبیوں کو جھٹلایا الا الاحزاب یہ تمام سب ایک ہی گروہ ہیں یہ سب گروہ جھٹلانے والے ہیں ان کل الا کذب رسولہ ان تمام گروہوں نے رسولوں کو جھٹلایا فحق پس میرا عذاب ان پر آ گیا اور وہ تباہ ہو گئے عبرت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑیں اللہ وسلم